پتا نہیں کون ہوگا جس جو درو شریف پڑھ کر جائے گا تو ہم سارے اسی کو قانون سمجھ لیں تو بحش تقسیم کر دیتے ہیں امال پر اور خدا کی قسم جو بحث کا مالک ہے جب بھی بحث کی بات کرتا ہے امانو کی بات پہلے کرتا ہے عمل اس ہاتھ بعد میں پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے کبھی اللہ نے عمل پر بحث کی وعدہ ہی نہیں کیا اللہ نے پہلے ایمان شرط لگائی اور یہ تین چیزیں اکٹھے رہتی ہیں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 وضاحت نہیں کرتا سمجھ لینا قومی اتحاد اور بہنی تعاون آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور خدا کی کسمت دعوے سے کہتا ہوں یہ ووٹ دونوں چیزیں کے قاتل ہیں ارے اتحاد کو اختلاف میں پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے کیا مسلمان بھائی نہیں ہے آپس میں بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس ایم ایمپیئر کو ایک غریب نے ووٹ دیا دوسرا بن گیا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 دین پر کچھ لگے گا یہ نہیں کہ ایسے بحث مل جائے گا بنگائے تندا راد تاری کرا خا داں مردید نش آخر خدا ارے اندھارے سوچ والے فرماتے ہیں بے وقوفوں کا نشان آئے ان کو کہو اگلے جہان کے لیے کچھ کر وہ کہے گا خود بخود اللہ بخش دے گا اس سراب زندگی کو گلستہ سمجھا ہے تو او فائر ناداں کفس کو آشیاں سمجھا ہے ت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 صورت ٹوٹا پھوٹا مکان تین روٹیاں جوتے مار کے مل رہی ہیں ہمیں اور بہشت اور ہمیں آ, آسمانوں کے بحث مکانات اور زندگی ہرائیں سے مل جائے گی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بہت یا رسول اللہ ہم اتنے تکلیف میں آ گئے ہیں اور آپ بھی موجود ہیں اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا نہ تو مانتا تو کلول جنت تم سمجھتے ہو بحث ایسے ہی مل جائے گا ارے صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے تم سمجھتے ہو بحث ایسے ہی مل جائے گا لمبا یا تو کم ما صلی اللہ ابھی تو تمہیں پہلے جیسی تکلیفیں آئی نہیں جو دین کی راہ پر انہوں نے کھینچی جی بحث کے بغیر تکلیف کے نہیں ملتا تم اس تکلیف کو بڑا سمجھ رہے ہو حالانکہ صحابہ کو ریت انگاروں پر لٹا کر پیٹا گیا اور تہ جان مال سب کو لٹ گیا صحابہ جیسی تکلیف ہے سبحان اللہ خطاب ہو رہا ہے ملا یا تو کم ماسل اللہ خلاء قبل کم مستم الباسا یقل وزینہ منسر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب اللہ فرماتے تکالف اتنا شدایت پکڑ جاتے تھے کہ رسول میرے اور رسول انتہائی صابر اور شاکر ہوتے ہیں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 اب دیکھو انہوں نے نیا کمیز پہلے تو کوئی کمیز والا سکون کھلے یوروپی برپا ہے میں انکان کمیز ہوں قدم ان دن قرآن مجید میں کمیز کا ذکر آیا اور امبیا کا لباس ہے ارے ہم نے اپنے امبیا کو چھوڑ دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے پھر ہم بس کی امید کرتے ہیں کمیز یا الماری سمجھ لو اور جو چھوٹے چولے بنا دیے یا بینڈ پتلون کپڑا بیچ میں ڈالو اسے شو کیس ہی سمجھ لو انہوں نے کہا الماری نہ ہو شو کیس ہو کہ سودا باہر سے نظرتا ہی رہے شو کیس میں سودا کوئی مان سے باہر نظرتا ہے نہیں نظرتا اتنا بےحیائی تیزی اولاد کو بنا دیا ایسا پہلا یہ لباس شرم نہیں آتی ٹوپی آ گئی ارے تیرے دماغ میں تو قرآن تھا اب تیرے دماغ کے اوپر انگریزی کا الفاظ لکھا ہوا ہے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 ارے میرا رحمت اللہ لال آ رہا ہے یہ تمہارا ہاکیم آ رہا ہے یہ سراج و منیا کہاں میرا آپ آ رہا ہے جب اپنے پاس بلا تو کہاں میرا آپ آ رہا ہے تو عبد میں عروج ہے رسول میں نزول ہے عبد ہے توجہ من الخلق کی للحق کیونکہ وہ خلقت سے اپنی اپنے اللہ کی طرف جا رہے تھے تو عبد میں عروج ہے عبد ہے توجہ من الخلق کی للحق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 مار سٹ دیا او لیا محمد محمد بکیں دے گزر گئی عہد احمد رلیں دے گزر گئی وج جنا کی be تر کرم کا اب تو مل سہارا کا تر کرم کا مل سہارا کوئی نہیں جہاں میں بیٹھے جو چھو پربد رجے بولو تیرے کرم کا اب تو ملے سا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں تیرے کرم کا اب تو ملے دل برہ تو حسین ہے ڈر پر تیرے جبی ہے دل برہ حسین ہے, ہے سب حسی در پر تیرے جبی ہے در سے نٹ خالی کچھ بھی کہ دے خدا رایا را تاطر کرم کا اب تو ملے سہ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 تو ملے سہارا تیرے جد شاجا میں کوئی نہیں ہمارا آیا تھا تیرے اب تو ملے تیری ذات باہر و حادت تیری ذات باہر واہدت مجھ دھار میری ہنستی تیری ذات باہر و حادت میری ڈولے میں کشتی اور دور ہے کنا تیرے کرم کا یب تو ملے گل بیا تھا تیرے کرم کا یب تو ملے سارایا تھا تیرے کرم تیرے سراجا میں کوئی نہیں یا نبی یا نبی دیوان تیرے دل پھل جب آ گیا بیچارا دیوان تیرے دل پھل جب آ گیا بیچارا نانا برا ہے لے کے آخر تو ہے تمہارا عم بندہ نہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے نہ تو میں عالم ہوں اور نہ میں کوئی نوز بللہ فقیر سمجھتے ہیں فقیر ہوں ہاں فقیر ہوں کوئی صحبت میں رہا ہوں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 عرب خاندان کی تو حضرت عبداللہ وہاں سے جا رہے تھے تقریباً نوفل بن بین کی بہن تھی شاید اس نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں آپ نے فرمایا میرے مالک میرے باپ آئے تو آپ نے آپ کے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 سادی علی رحمت فرماتے ہیں یک جانچ چکند سادی مسکین کے دو سد جان سازیم شدائے سدے دربان محمد یا رسول اللہ ایک سادی کچھ نہیں حسرت دیکھ, ایک سادی کچھ نہیں ہے دو سو سادی ہو اور پھرے, تیرے در کے کتے کے برابر تیرے در کے کتے کی شان تو بہت بالا تارہ ہے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 لکریہ ملتانی جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزر تس پر تو آپ کتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے خلیفے کہتے تھے فرماتے تھے میں اس لائق کی نہیں ہوں یہ میری آنکھیں کے اس دربار کو دیکھیں اس لیے بعض لوگوں نے وہ پھر میئر شاہ صاحب کا شعر بدال دیا کہ مستاق اکھی کتنے جا لڑیاں تو ان کو کہہ دیا مشتاق اکھی کتنے جا لڑیاں تو میں نے کہا پیر مہرلی شاہ صاحب کی روح آپ پر راضی نہیں ہے ارے پیر مہرلی شاہ صاحب کی روح تب راضی ہوگی کہ تم گستاخ اکھیائیں کہو جو وہ کہہ گئے ہیں مشتاق نہ کہو ادھر پیر مہرلی شاہ ہے تو ادھر کیوں نہ جب انہوں نے خود اپنے آپ کو کام کیوں نہ کہیں وہاں پر راضی نہ ہوں گے ہم نے مشتاق آنکھیں پھیر دی کہ مشتاق اکیاں ایک بہت بڑے ولی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 عرض کی یہ پٹیاں آپ نے کیوں باندھی ہے فرمایا میں نے کہا تھا مدین شریف کا کتوں کا خیال کیا کر تو نے پیر دیا تھا کتے کے پیر پر عرض کی ہاں فرمایا وہی میں تو تھا تو یہ حضرت فرمایا میرے جیسے ہزار ہاں ولی ہم کتوں کی شکل میں اس دربار میں پیش ہوتے ہیں ارے خدا کی قسم ایک کی بشریت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 اور زبان میں تضاد آ جاتا ہے ایک تقریر میں میں بیٹھا تھا اس بات نہیں ہے مسئلے کی بات ہے سمجھانے کی کہ حق اللہ غیروں سے بھی کہلوا دیتا ہے جو حق ہے نا وہ نہیں چھپتا میں بیٹھا تھا آپ دستار توسی کی تقریر ہو رہی ہی تھی تو ایک شیعہ نے پرچی دے دی کہ آپ حضرت عثمان غنی کو ذنورین کیوں کہتے ہیں اس نے کہا بھی آپ کو اس میں کیا شک ہے آسمانی نام دیا ہوا ہے تمام کتب میں آپ کا جنورین لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو خدا رسول نے یہ نام دیا ہے تمہیں کیا غیرت ہے وہ دوسری طرف چلے گئے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 بے کیوں ہمیں کا یہودیوں نے کہا تو ان کا علم خراب ہیں یہ فتنہ کیوں ڈالا گیا اس سے ہمارے کیا نقصان ہوئے اس سے ہمارے کیا فائدے ہیں انہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونت اور ہنسلا سے پھیر کر ہمارے فکر کو رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا فکر بلند ہے نعوذ باللہ ارے بلند تو بلند برابر تو برابر کروڑ وہ حصہ برابر نہیں ہو سکتا آپ کا تو فکر اتنا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 ارے مولوی تو معاشی اور عوام کا مملوک ہے مولوی کا ہے معاشی اور ایمان سے کہنا عوام کا محتاج ہے اور محتاجی مملوک کر دیتی ہے اور مملوک اپنے مالک کو نقل کرتا ہے یاد رکھنا اور تم اور ہم معاملات میں مملوک ہیں حکام کے تو مولوی تو مملوک در مملوک ہو گیا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 باقی لڑنا بھیلنا جھگڑنا شور پاکے شرابے جلوس وغیرہ یہ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں کہی گل لڑو کہا گیا حق کہہ دو بس ہم کہنے والے ہیں وہ کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد لوگ کہتے ہیں جی اب کیوں چی صاحب خاموش ہو گئے ارے تم دیکھنا ہم شاہ سلطان سے چلے ہیں مظفر گڑ آئے ملتان آئے لاہور میں آئے تو ہم لاہور والے لوازمات ہو پیچھے کیا چلے جائیں تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو باتل کہہ دیا